السلام <تصفح> علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام شامین <سلام> برادر گرامی خواہاں سب کو سمجھنے سے ہمارے سلسلہ <سلام> کتاب دعوت شریف میں تھا نمبر پانچ سو انیس <سلام> ایک سو <سلام> اکاسٹھ ہے پانچ سو جو ہے شروع سے لے کر ابھی تک کے دروس کی تعداد ہے اور ایک سو جو ہے اوراد فتھیہ کا اندر درخت نمبر ایک سو اکسٹھ اوراد فتھیہ جو ہے ہماری اس میں پہلا سمل گلچارویں ہیں لال لا نمبر اڑتالیس کا پیراگراف نمبر بارہ اس میں یہ مقدس دعا اس کے دس میں سبحان اللہ, اللہ لم اللّہ ولا صاحب سبحان اللّہ, اللہ لم تخل صاحبۃ ولا اِس وقت دس دعا کی توجہ سبحان اللہ اللہ و پاک و پاکزا و منظہ ذات ہے جو ان تمام عیوبات و نقائص سے پاک ہے جن کی مشکین و کفار اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں جیسے اس ذات کے لیے زوجہ قرار دینا بیٹا یا بیٹی قرار دینا وغیرہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی کائنات کے ساتھ خالق و مخلوق رب و مربوب رازق کو مرضو اب و معبود کا رشتہ ہے نہ کہ باپ بیٹے یا بیوی کا اللہ ان نسبتوں سے پاک و پاک سبحان اللہ کے مختصر تو پھر جی یعنی وہ ذات لم یا یہ پھیل جہت معلوم ہے باب افتعال سے تو اتحاص کے معنی اختیار کرنا ایک چیز کی صفت دوسرے کے لیے ثابت کرنا یہ معنی کہ یہاں دعا میں پہلا معنی اختیار کرنا مناسب ہے اور یہ اتحاص کے دو معنی اختیار کرنا ایک چیز کی صفت دوسرے کے ثابت کرنا یہ معنی القام الجدید میں لکھا اور یہاں اختیار کرنا جو ہے ہاں جی دع میں پہلا معنی ہے یعنی اختیار کرنا مناسب ہے تو لمیت تخ کا معنی ہوگیا اختیار نہیں کیا نہیں بنایا قرار نہیں دیا اب یہ معنی بنے گا صاحبہ اور صاحب کا معنی ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہے یعنی مفردات راغب میں یہ لکھتے ہیں ابھی قرآن میں صاحب یعنی صاحب کا معنی ہمیشہ ساتھ رہنے والا عورف میں صاحب صرف اسی کو کہا جاتا ہے جو عام طور پر ساتھ رہنے اور کبھی کسی چیز کے عام طور پر ساتھ رہنے اس کو کہتے ساتھ رہنے والے کو اور کبھی کسی چیز کے مالک کو بھی صاحب صاحب کہتے ہیں یعنی yani صاحب کا ماننا جو ہے ایک تو عام طورف میں عام طور پر جو عام طور پر ساتھ رہتے ہیں yani جو ہم تو پر ساتھ رہتے ہیں اور کبھی کسی اسے صاحب کہتے ہیں اور کبھی کسی چیز کے مالک کو بھی صاحب کہتے ہیں جیسے صاحب المال اور صاحب دو سو رفیع کے معنی میں بھی آتے ہیں صاحب جو ہے دو سو رفی چونکہ دو سو رفیع ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے اس وجہ سے یہ معنی بھی محردات راغب میں لکھا لیکن اس دعا میں صاحبہ سے مراد زوجہ و بیوی کے ہیں زوجہ وہ کہ یہاں ان معنی میں نہیں کہ اللہ کے کسی کے ساتھ زوج کا رشتہ ناممکن ہے وہ ان انسانی اوصاف سے پاک و پاکزا ہے یہ منات ہے یعنی اللہ نے لم تک حصواہ یعنی اللہ نے کسی کو اپنے لیے ہرگز زوجہ کے طور پر اختیار نہیں کیا یہ منات ہے لمحیہ یعنی اللہ نے کسی کو اپنے لیے ہرگز زوجہ کے طور پر اختیار نہیں کیا لمع تخص صاحب ولا و لا لداً لاہف نفی ہے اور نہ کے معنی میں و بیٹا بیٹی دونوں کے لیے استعمال ہوتی تو یہ وہ لمحیہ تخذ یعنی اللہ نے کسی کو اپنے لیے ہرگز زوجہ کے طور پر اختیار نہیں کیا نہیں ولا کسی کو اللہ نے اپنے لیے بیٹا یا بیٹی قرار دیا یہ مانا ہے تو یہ مقدس دعا سبحان اللہ, اللہ تخصبۃ ولا و یہ دعا یہود و نثارہ ہاں یہود و نثارہ اور مشرقین کے مشرقانہ عقائد کے رتب ہے ان کے عقائد کے رد میں یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کے بیٹا اور نصارہ جو ہے نصارہ حضرت عیشہ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا جو ہے قرار دیتے ہیں قرآن نے فرمایا چنانچہ چکران پاک میں اللہ نے فرمایا وکالتِل یاہود عزیر ابن اللہ ہاں جی اور وکالت نصارہ ابن اللہ سلحت وار نمبر تیس میں ہے. یعنی یہود نے کہا عزیر علیہ السلام عزیر پیغمبر ہے اللہ کے اللہ کا بیٹا ہے اور نصارہ کہتے ہیں مسیح حضرت علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے تو قرآن نے ان دونوں کے کی نفی کیا اور ہمیں یہ اس طرح گاؤں میں سکھایا کہ سبحان لم اللہ تخص ولا و صاحب ولا و پاک اور منظح وہ ذات جس نے نہ کسی کو اپنے لیے زوجہ اور بیوی کے تو پر کیا کسی کو اپنا ہن اور نہ بیٹا نہ کسی کو اپنے لیے اللہ کے اپنے معلوقات میں سے کسی کے ساتھ بیوی کا رشتہ ہے اور نہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے اگر کوئی رشتہ ہے تو خالق و محلو کا رشتہ ہے عبد و معبود کا رشتہ ہے ہاں جی نعم. اور یہ مقدس رشتے ہیں اما یہ جو مشقین جو رشتے اللہ کے ساتھ ثابت کرتے تھے ان شاء اللہ پاکرمن اللہ سبحان اللہ اور مشکین اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے لہٰذا اس دعا کے ذریعے ان مشقانہ عقائد سے بیزاری کا اعلان کر رہا اور اس مشرکانہ عقدے کی سختی سے تردید کر رہے ہیں تو یہ یقیناً جو ہے بہت ہی اہم دعاؤں میں سے چونکہ اللہ کو شرک سخت نہ ہے ہاں جو چیزیں اللہ نے اپنے مقدس آسمانی کتاب و کے ذریعے سے جس چیز کو سختی سے نفر کیا ہے ان میں سے ایک یہی ہے کہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ زوچا ہے اللہ کا اپنے مہلوک کے ساتھ اور نہ کوئی شریک ہے نہ مصل ہے ہیں تمام چیزوں سے سختی سے نفی اور اس دعا میں بھی اسی مقدسے کو بیان کریں کہ اللہ, خیلن اللہ, خیلن اللہ, خیلن اللہ, خیلن اللہ خیلن کے اللہ کے لیے اللہ نے نہ کسی کو اپنے لے تو جھا کے طور پر انتخاب کیا اور نہ اللہ کے کسی کے ساتھ باپ بیٹے کا رشتہ ہے وہ کاغذات ان تمام صفات سے ہے اور مشرقین تو دعا کا ترجمہ یہ ہوا اللہ سبحان اللّہ, اللہ تخذ صاحبت ولا صاحبتا ولا ولدا نے اللہ پاک و منظہ ہے سبحان اللہ ہر اے بنق سے جن ہر اے بنق سے جس نے نہ کسی کو اپنی ہمسر و وضوجہ قرار دیا اور نہ کسی کو اپنی اولاد اللہ پاک و پار منظر ہر اب و نقد سے ہاں جس نے نہ کسی کو اپنی ہمسر بذوجہ قرار دیا لمیتِ صاحب ولا ولد اور نہ کسی کو اپنی اولاد یہ اس کا ایک تجمہ جو بندہ کے ذہن میں ہے اور علامہ بشیر محرم نے یہ تجمہ کیا ہے وہ اللہ پاک ہے سبحان اللہ جس نے نہ کوئی رفقۂ حیات اختیار کیا نہ کوئی بیٹا تو علامہ بشیر نے تجمہ کیا علامہ محرم نے ولدن کو بیٹا معنیٰ کیا ہے جب کہ ولاد صرف بیٹے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ مزلق اولاد کے معنی میں ہے کیونکہ اس لیے بندہ نے وہ نہ کوئی بیٹا نہ بیٹی دونوں تجمے میں لکھا تاکہ جو ہے اس لفظ کا صحیح معنی مکمل معنیٰ لوگوں تک پہنچے کیونکہ یہ دعا یہود و السارہ جو کہ حضرت وزیر علیہ السلام اور حضرت عصیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور مشکین جو کہ رشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں تینوں کے اس مشرکانہ عہدے کی تردید میں یہ دعا لہٰذا ولدن کا تجمہ اولاد کرنے زیادہ درست معلوم ہوتی کیونکہ انسانوں ان، انسانوں کو اللہ نے ایک محدود زمانہ کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے اور اس کی زندگی کے بھی مختلف ادوار ہیں جوانی بڑھاپے وغیرہ اور اپنی بقا جو ہے انسان اولاد کے ذریعے دیکھتا ہے لہذا اللہ نے نسل انسانی کو کہ بقا کے لیے ان کے درمیان میاں بیوی ماں باپ اور اولاد کے رشتے قائم کیے تاکہ زندگی تاکہ زندگی کی ضروریات اور خواہشات اس طرح پوری کر سکیں جبکہ اللہ بے نیاز مطلق بادشاہ ہے ہاں اور پوری کائنات کا حقیقی مالک ہے لہٰذا وہ ذات ان رشتوں کی ضرورت سے بے نیاس ہے جو ہے ان رشتوں کی ضروریات سے بے سے اس کو, کو کسی کے ساتھ باپ بیٹی کے رشتے کی کوئی ضرورت نہیں نہ باپ بیٹی کے ضرورت نہ سے کیونکہ وہ پوری کائنات اس کا مالک ہے کے ہر شے کو وہ حقیقی مالک ہے وہ اس میں جس طرح تصرف کرنے چاہیں کر سکتے سب اس کا مخلوق ہے مربوف ہے مرزوخ ہے وہ نہایت بلند و برتر ذات ہے ہاں جی کہ وہ ان انسانی جو ہے کہ وہ ذات جو ہے ہاں جی انسانی محدود رشتوں کا محتاج ہو اس چیز سے بلند و برتر ذات ہے کہ وہ ان انسانی محدود رشتوں کا محتاش ہو نو انسانی نے اپنی جہالت اور اللہ کی عدم معرفت کی وجہ سے اس ذات اقدس کی طرف ان رشتوں کی نسبت دی ہے ورنہ وہ ذات پاک بے نیاز مطلق ذات ہے وہ اپنی بقا میں کسی کا کسی بھی چیز کا محتاج نہیں جب کہ تمام موجدات عالم اس کا حر لمحہ و لہٰذا محتاج ہے لہذا جو ہے یہ مقندر جوہ سبحان اللہ ہاں جی الم تخولا جامع دعا ہے اس کے ذریعے سے کفریا اور شرکے عقائدیں نفی گئی ہیں تو آج کے درس میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں بقیہ ان شاء کل کے درس والوں تو پہنچا دیں گے